الحمد اللہ فلاح فلا لا شریک اللہ وَنَشْهَدُ نشد سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ابد اللَّهُ عَلَيْهِ فصل تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا تسلیمن بَعْدُ کثیر بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شعطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الْقُرْآنَ يَهْدِي القرآن هِيَ الطیحی ناظرین آج ہم اللہ کا نام لے کر ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں روزانہ قرآن مجید کے ایک سپارے کے اہم مضامین پر گفتگو کی جائے گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق بھی قرآن مجید کا آغاز سوت الفاتحہ سے ہوتا ہے جسے پہلے پارے میں شامل نہیں کیا جاتا وہ یا اس کی حیثیت پورے قرآن مجید کے دباچے کی یا اس کے انٹروڈکشن کی ہے قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے تعوظ ایک عام دستور بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی قرآن مجید میں یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے سیغے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں ضرور آ جایا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان مردود سے پناہ حاصل کی ضرور حاصل کرنے کی ضرورت تو بالعموم سمجھ نہیں آتی لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو ایک چیز بہرحال حال ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ حاصل کرنے کی ضرورت تھی تو ہمیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس پروٹیکشن کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمیں شیطان قرآن کے ذریعے سے گمراہ نہ کر دے اور غلط خیالات اور غلط انٹرپریٹیشنس قرآن مجید کی ہمارے ذہن میں جا کر کہیں کھب نہ جائیں اور ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ہم قرآن مجید پر عمل کر رہے ہیں لیکن حقیقتا ہم قرآن مجید کے راستے کو چھوڑ چکے ہوں اسی حکم کی کمپلائنس میں میں پورے شعوری طور پر تعاوض پڑھتا ہوں اور ناظرین سے بھی التماس کرتا ہوں کہ وہ تعاوذ پڑھیں آؤز بلّہ من الشیطان الرجیم اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ہمیں قرآن مجید کے ہر نسخے میں لکھے ہوئے ملتے ہیں اس کے بارے میں مختلف آراہ ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر صورت کی پہلی آیت آیا بسم اللہ ہی ہے دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کا حصہ تو سورہ نمل کی وہ آیت ہے کہ جس میں ایک ٹکڑے کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ آئے ہیں اور باقی حد جگہ قرآن مجید تبرک کے طور پر آیا بسم اللہ تبرک کے طور پر لکھی جاتی ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ آتی ہے سورہ فاتحہ بجا طور پر ایک دعا ہے جو رب العالمین کی طرف سے تلقین فرمائی گئی ہے اس کے ماننے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو قرآن مجید کے ماننے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا جزو لا انفق قرار دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے پڑھے جانے پر نماز کی ہر رکعت میں امت کا اجماع ہے اس فرق کے ساتھ کہ کچھ لوگ امام کے پڑھے ہوئے کو کافی سمجھتے ہیں مقتدیوں کے لیے اور کچھ لوگ اس کا انڈیویجولی پڑھا جانا ضروری سمجھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ اوپننگ سینٹنس ہے اوپننگ آیا ہے بل اتفاق قرآن مجید کی اس کا آغاز اللہ کے ہم سے ہوتا ہے کوئی بھی کلام شروع کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ملتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء کی جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود اللہ کا کلام اللہ کی حمد و ثناء سے شروع نہ ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے کہ جو اس میں کرایا گیا ہے اور وہ انٹروڈکشن کیا ہے کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے رب العالمین ہے میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے آ یا اس کے نام نام نامی اللہ کا تعلق ہے یہ عربوں کے لیے نیا نہیں تھا اللہ عربی زبان کا لفظ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وضع کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا تھا جیسے انگریزی زبان کا لفظ گوڈ ود کیپٹل جی وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے غیر اللہ کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں ہوتا ہاں سمال جی سے لکھے جانے والے گاڈس اور ان کی مونس گوڈسز یہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں جب کہ لفظ اے گاڈ وتھ کیپٹل صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے خاص ہے پھر قرآن مجید کی گواہی ہے کہ مکے کے مشرق کو کافر اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق سمجھتے تھے توحید کے ساتھ لا انسال تو ہم من خلق و سماوات ولا یقول کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا فرمایا تو کہیں گے اللہ ہی نے پیدا فرمایا پھر مزید بہت سی آیات ہیں اب وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں کہ جن میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مکے کے کافر اللہ کو رازق بھی مانتے تھے وہ اللہ تعالی کو نفع اور نقصان کا مالک بھی مانتے تھے وہ اللہ تعالی کو انسان کی سماعت اور بصارت پر کنٹرول رکھنے والا بھی مانتے تھے زندگی اور موت کا اختیار رکھنے والا بھی مانتے تھے اور پھر اس کے بعد سورہ یونس کے اندر اس کی آیت نمبر 31 اور 32 میں یعنی یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ پھر اسے ڈرتے کیوں نہیں ہو فضال کو مغاء ہو رب کو ملحق تو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وضع ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا تھا اس کے مقابلے میں دو الفاظ رب اور ابد یہ غیر اللہ کے لیے بنے تھے اور غیر اللہ کے لیے بولے جاتے تھے یعنی رب کا لفظ عرب استعمال کرتے تھے اقاؤں کے لیے سوک لاڈس کے لیے اور ابد کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اس کے غلام کے لیے لیکن قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کا یہ انٹروڈکشن کروایا ہے کہ یہ جو ارباب بنے بیٹھے ہیں یہ رب نہیں ہیں رب العالمین اللہ سبحانہ تعالی ہے یہی قرآن مجید کی انٹروڈکٹری آیا ہے اوپننگ آیا ہے اور غور کیجئے گا قرآن مجید میں جو پہلی آیا مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ مکے کے لوگ اللہ کو خالق مانتے تھے تو پھر آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ اس آیا مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور رب ہی کروایا گیا ہے اقرا بسم ربک پڑھ اپنے رب کے نام سے اللہ خلق ون ہو کریٹڈ یو جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ پہلے سے مانتے تھے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہے الرحمن الرحیم اور پھر مالکی یوم الدین اور اس کے بعد وہی رب ماننے کا لازمی تقاضا کیا ہے یا کناپت تو اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں وہ عیا کا نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں بہت لوجیکل بات ہے کہ اگر رب وہ ہے تو ہم اس کے بندے ہیں اور اگر ہم اس کے بندے ہیں تو اسی سے سوال کرتے ہیں کہ جس کا انسان غلام ہوتا ہے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اسے زیب نہیں دیتا کہ اپنے مالک کو چھوڑ کر وہ کسی اور کے دروازے پر جائے اور اس کے بڑے عجیب عجیب جو مظاہر جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی یہ سمجھ دی ہے کہ وہ بھی یعنی ایک کتا اپنے مالک کا جب وفادار ہوتا ہے تو وہ کبھی اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ کر کسی دوسرے دروازے پر جا کر اس روٹی کی توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے ہڈی ڈالیں گے یہ مالک ماننے کا تقاضا ہے تو یا کنا بدو بدھو و یا کا نسعین اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں یعنی مدد تو ہر چیز میں مانگنی ہے لیکن دا بیسٹ تھنگ ٹو آسک فار کیا ہے اہ دن المستقیم لہذا تو ہمیں ڈائریکٹ کر سیدھے راستے کی طرف لہذا تو ہمیں نام علیہم یہاں بھی نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ خط مستقیم نے کہا سرات مستقیم کہا ہے دونوں میں فرق کیا ہے خط مستقیم ہوتا ہے دو نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ سٹریٹ ایپسلیوٹ اسٹریٹ لیکن سرات مستحکیم کسے کہتے ہیں جیسے کوئی کہتا ہے کہ بس یہ سڑک سیدھی جو ہے گھنٹا گھر جاتی ہے یا یہ سڑک سیدھی ایئرپورٹ جاتی ہے حالانکہ وہ سڑک خط مستقیم نہیں ہوتی خود بخود وہ گھومتی بھی ہے مڑتی بھی ہے لیکن منزل اورینٹیڈ جو بھی ہوتا ہے راستہ اسے سراۃ مستحکیم کہا جاتا ہے اور وہ بھی واضح کر دیا کہ وہ کون ہے اللہ سرات سراۃ اللہ زینہ انام ان لوگ کا راستہ جن سے تو خوش ہوا جن پر تو نے انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم وََ اللہ جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے تو اس میں جو بات میں نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ ہدایت جو ہے وہ پرسن اورینٹڈ ہے ایکٹ اورینٹڈ نہیں ہے یعنی وہ کام یا وہ راستہ جس پر چل کر میں اللہ تیری رضا کو حاصل کر لوں تجھے خوش کر لوں مجھے وہ چاہیے اور وہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو مجھے تیری ناراضگی تک پہنچا دے آمین اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ بقرہ ہی سے پہلے پارے کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں دالکل کتاب ریب بفی نو ڈاؤٹ یہ وہی کتاب ہے یعنی پہلے سے جس کتاب کی آمد کی خوشخبریاں دی جا چکی تھیں تورات رات و انجیل میں یہ وہی کتاب ہے ظالیکل کتاب لا لا فی اس میں کوئی شک نہیں ہے حدل المطقین یہ متقیوں کے لیے ایک ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اللہ یؤمنون یو وہ کہ جو بن دیکھے ماننے والے ہیں غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے کہ سیکولر ذہنیت اور سیکولر اپروچ کے بالکل اپوزٹ یہ اپروچ ہے کہ سیکولرزم میں وہ چیزیں کہ جو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ریل نہ ہوں ان کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور انہیں مانا ہی نہیں جاتا لیکن قرآن مجید کا یعنی اوپننگ جو پری ریکوزٹ ہے قرآن مجید کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ہے اللہ دذینہ یو مینب کے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کے حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آ سکیں لیکن انسان کا دل گواہی دے کہ ہاں دے آر ریئل ان کو ماننا اور اس کی فردر جو ایکسپلینیشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کو اللہ کا رسول اور اللہ کا کلام مانتے ہوئے بے ترتیب جو بھی خبر انہوں نے دی ہے وہ سائنٹیفکلی پروویبل ہو سائنٹیفکلی ویریفائبل ہو یا نہ ہو اسے مان لینا یہ ہے یمونہ بالغیب کا مفہوم تو اللہذینہ یو منون بالغیب و یوقیم صلاح و وہ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ مانتے ہیں اس کو بھی جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس کو بھی جو آپ سے پہلے نازل فرمایا گیا قبلآخرتی ہم یوقین اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں گائیڈڈ ہیں ڈائریکٹڈ ہیں وہ لائے کہ ہن اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں وہی کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں نجات پانے والے ہیں اس کے پھر مقابلے میں ذکر کیا وہ لوگ کے جو کفر کر چکے ہیں یعنی یہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہذا تیرہ سال کم سے کم گزر چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے تو اب ان کا ذکر ہے جو اب تک کافر ہیں ان لذیل کا فرو علیہم برابر ہے ان کے اعتبار سے کہ آپ انہیں وارن کریں یا نہ کریں لا یومنون اب وہ ایمان نہیں لائیں گے کیوں اس لیے کہ ان کے مسلسل ارکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ختم اللہ علیہ قلوبہم والا سمہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں کو سیل کر دیا ہے والا ابسارم غشاوتن اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے و لحم عذابلی عظیم اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے اور قرآن مجید میں یہ تذکرے ایسے ہی نہیں ہیں کہانیاں نہیں ہیں یہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہیں رہنمائی کے لیے ہیں اور قرآن مجید پورا کا پورا ریل اینڈ لائف سٹوریز پر مشتمل ہے میں بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ اس کی اس کے اندر بیان ہونے والی کوئی کہانی جھوٹی نہیں ہے یہ ہمارا ایمان ہے دوسرے وہ لائف سٹوری ہے وہ قصہ پارینہ نہیں ہے یہ ہماری زندگی کے واقعات اور ہمیں ہدایات دینے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں ایک دے طریقہ ہدایت دینے کا یہ ہوتا ہے کہ اسے انسٹرکشن دی جائیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب کچھ کرو لیکن یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا تو اللہ تعالی جو ہے مختلف طریقوں سے میسج دیتا ہے کہیں واقعات بیان کر کے میسج دیتا ہے کہیں کہانیاں سنا کر میسج دیتا ہے کہیں انبیاء کرام کے قصے بیان کر کے میسج دیتا ہے لیکن بہرحال پورا کا پورا قرآن مجید ہدایت اورینٹڈ ہے اب ہم جب ہدایت کی غرض سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اس کی ہر آیت میں ہمیں ہدایت ملے گی ہمیں رہنمائی ملے گی تو قرآن مجید میں نفاق کا جتنا مضمون بھی آیا ہے وہ بھی اسی طرح ایک لائیو سٹوری کی حیثیت سے کہنے کو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے اور صحابہ کرام کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں کچھ ایکسپریشنز ہیں کچھ اقوال ہیں کہ جو نقل کیے جا رہے ہیں لیکن اگر ہم ہدایتی غرض سے قرآن مجید پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں واقعی ایک ایک آیت میری رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے قرآن مجید ایک ایک صفحے پر مجھے کئی کئی ہدایات جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے مجھے کئی کئی ڈائریکشنس جو ہے وہ دکھا رہا ہے کئی کئی راستے جو ہے مجھ پر کھول رہا ہے اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا ہر مرتبہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے ہر مرتبہ جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں یہ بھی میرے لیے ہدایت ہے پھر چار روز کے بعد جو ہے کوئی اور صفحہ جو ہے وہ دیکھا معلوم ہوا کہ یہ بھی میرے لیے ہدایت ہے تو قرآن مجید میں یہاں جو نفاق کا مضمون آیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے فرمایا گیا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے فضادہ ہو ملا پس اللہ ان کو اس بیماری میں اور زیادہ ایڈوانس کر دے گا ولام آداب و بیما قانو اور ان کے جھوٹے طرز عمل کی وجہ سے جھوٹے کردار کی وجہ سے ان کے لیے ایک دردناک اداب ہے یاد رکھنے کی بات ناظرین یہ ہے کہ کوئی شخص کبھی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے اور دوسرا اہم نقطہ بیماری کے سلسلے میں یہ ہے کہ کبھی کسی بیمار کے ماتھے پر یہ چیز پرنٹ ہو کے نہیں آ جاتی کہ یہ شخص بیمار ہے اسے ٹی بی ہے یا اسے کینسر ہے ہاں سائنس اینڈ سمٹمس علامات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے کسی کو مسلسل کھانسی آ رہی ہے تو اسے تشویش ہوتی ہے کہ کہیں مجھے ٹی بی تو نہیں ہو گئی فوراً بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر صاحب ایک مہینہ ہو گیا ہلکا ہلکا مجھے بخار بھی آ رہا ہے اور کھانسی بھی آ رہی ہے تو دیکھیے مجھے ٹی بی تو نہیں ہو گئی یہی مطلوب ہے روحانی معاملات میں بھی کہ جب بھی انسان قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے منافقین کے کچھ ایکسپریشنز کو پڑھے اور اسے فوراً کلک ہو کیوں دس از واٹ آئی ڈیڈ یہ تو وہ حرکت ہے جو کل مجھ سے سرزد ہوئی تھی تو اسے فوراً تشویش ہونی چاہیے کہ کہیں میں نفاق یا منافقت کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہو گیا اس انداز سے اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ناظرین مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ پورا کا پورا قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اس کے بعد تیسرے رکو میں فرمایا گیا یا یو ان ناصو ابود رب الزی خلق من قبلكم لذی تتقون کہ لوگوں اپنے رب کے بندے بن جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلو بھی وہی دعوت بندگی يہ رب کی اس کا سورہ فاتحہ میں ذکر آ چکا ہے دعوت دی گئی اور پھر اس کے ليے دلائل دیے گئے پھر قرآن مجید کی صداقت پر ایک چیلنج جو ہے وہ تھرو کیا گیا نہ ماننے والوں کے لیے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فاتو کی صورت میں مسلی تو پھر اس جیسی کوئی ایک ہی صورت لے آؤ اور پھر جس کو جی جائے اپنی حمایت کے لیے بلا لو اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو اور دیکھو اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقیناً ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گئے انسان اور پتھر اور پھر ایک بہت اہم مضمون آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بات کو سمجھانے کے لیے کسی بھی مثال سے نو میٹر ہاؤ ان آبجیکٹ از جس کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے بہت ہی حقیر شہ مچھر جیسے اللہ تعالیٰ اس سے ہیزیٹیٹ نہیں کرتا اس لیے کہ اس کا مقصد کیا ہے میری اور آپ کی رہنمائی اگر وہ بات مچھر کی مثال سے اچھی سمجھ میں آتی ہو تو اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دیتا ہے اور اگر وہ بات ہاتھی کی مثال سے اچھی سمجھ میں آتی ہو تو اللہ تعالیٰ ہاتھی کی مثال دیتا ہے very simple ہاں وہ لوگ کے جو ماننے والے ہیں وہ فورن سمجھ جاتے ہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے حق ہے اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ آبجیکشن ریز کرتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا ہے what does he mean by this بہت اہم بات بیان فرما دی اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اسی ایک مثال کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کر سکتا ہے بہتوں کو راہ یاب کر سکتا ہے ہدایت سے ہم کنار کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرے گا مگر انہی کو جو نافرمانی کا ارادہ رکھتے ہو وہ جو ابتدا میں میں نے ذکر کیا کہ تعاوض پڑھنا کیوں ضروری ہے کہ قرآن مجید کی بھی اگر غلط انٹرپریٹیشن انسان کے ذہن میں آ گئی تو وہ قرآن مجید ہی کے ذریعے سے گویا گمراہ ہو جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے جو نافرمانی کے ارادے سے قرآن مجید کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے جاؤ دفعہ ہو جاؤ تمہیں نافرمانی کرنی ہے تو لو کر لو لیکن جو شخص ہدایت کی غرض سے قرآن مجید پڑھتا ہے ہو نہیں سکتا کہ اس کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہو ہدایت کی اور اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس آیا ہے بہت اہم قصہ جسے قرآن مجید میں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے اور یہ بھی ہدایت کے اعتبار سے بڑا اہم قصہ ہے اس میں دو کردار ہیں ایک شیطان کا کردار ہے اور ایک آدم و ہوا سلام الماں ہمارے ماں باپ کا کردار ہے ایک اللہ کا مغضوب کردار ہے کنڈیمڈ کریکٹر اللہ کے غضب کا نشانہ بننے والا دوسرا اللہ تعالیٰ کا محبوب کردار ہے اللہ فیوریٹ کریکٹر وہ آدم و ہوا سلام المہ کا کریکٹر ہے دونوں سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی دونوں کے اللہ نے جواب طلبی فرمائی لیکن اس جواب طلبی کے رسپانس میں شیطان نے آرگو کیا اور معافی نہیں مانگی تو مغلوب ہو گیا اللہ کے غضب کا نشانہ بن گیا اور آدم و ہوا سے پوچھا گیا تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا معافی مانگ لی اللہ کے پسندیدہ بن گئے اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے طویل پہلے پارے کے اندر کم و بیش دس ہیں کہ جن میں ان کے جرائم کا تذکرہ ہے اس سے پہلے ایک رکو میں انہیں دعوت دی گئی ہے پانچویں رکو میں چھٹے رکو سے لے کر پندرہویں رقو کے آغاز تک یہ مضمون چلا ہے اور پھر وہ کنکلوڈ کیا گیا ہے اسی آیت کے ساتھ یا بنی اصلاحی گرو نعمتی اللّۃ نام تو علیہم الف التم اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں جہاں بھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السّلام کا ذکر پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ رب العالمین از گلیڈ ٹو مینشن اباؤٹ ابراہیم وہی انداز آپ کو یہاں پر ملے گا پھر حبت ابراہیم علیہ السلام کے کی اولاد میں سے حبت اسحاق حبت یعقوب ان سب کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی وہ کیا تھی اللہ کے بندے بن جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ اللہ کی فرمم برداری کو اختیار کر لو اور آخر میں پہلے پارے کو کنکلوڈ کیا گیا ہے کہ تل کا امتن قد خلط لہامہ کا سبق ولاکما کا سب یہ ایک نیک انسانوں کا گروہ تھا جو گزر گیا ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے اور جو کچھ تم نیکیاں کماؤ گے وہ تمہارے کام آئیں گی اگر تم نے کمائیں اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے ہم تم سے پوچھیں گے تم کیا کر کے آئے ہو بارک اللہ علی برکن سکراد عظیم ونفانی ویا گم الناس قد و قم موعظة بربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمن